اور اگر تمہاری بیویوں میں کوئی تم سے کفار کی طرف چلی جائیں پھر تم کفار سے بدلا لو غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی بیویاں چلی گئیں انہیں اس مہر کے برابر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا اور تم اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف فعاق تم بس تم سزا دو یا بدلہ دو کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں کے حق مہر جو تمہیں ان کے کافر شوہروں کو ادا کرنی تھی یا کرنے تھے وہ تم ان مسلمانوں کو دے دو جن کی عورتیں کافر ہونے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کو مہر ادا نہیں کیا یہ بھی سزا کی ایک صورت ہے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم کافروں سے جہاد کرو اور جو مال غنیمت حاصل ہو اس میں تقسیم سے پہلے ان مسلمانوں کو جن کی بیویا دارالکفر چلی گئی ہیں ان کے خرچ کے بقدر ادا کر دو گویا مالِ غنیمت سے مسلمانوں کے نقصان کا جبر مطلب ازالہ یہ بھی سزا ہے بھوالے ایسر الطفاثیر و ابن کثیر اگر مال غنیمت سے بھی ازالہ کی صورت نہ ہو تو بیت المال سے تعاون کیا جائے بھوالے ایسر التفاثیر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ولا ولا في معروف لهن اللہ ان اللہ غفور الرحیم اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے ان امور پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ ذنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد قتل کریں گی اور نہ بہتان لگائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے گھڑ لیں اور نہ نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی تو آپ ان سے بیت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغرت مانگیں بے شک اللہ غفور و رحیم ہے بال قبور اے ایمان والو تم اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب نازل کیا وہ آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں جیسے کفار ابروں والوں کے جی اٹھنے سے مایوس ہو گئے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ بیت اس وقت لیتے جب عورتیں ہجرت کر کے آتی ہیں جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4891 میں ہے الواز فتح مکہ والے دن بھی آپ نے قریش کی عورتوں سے بیت لی بیت لیتے وقت آپ صرف زبان سے عہد لیتے کسی عورت کے ہاتھ کو آپ نہیں چھوتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا بیت کرتے وقت آپ صرف یہ فرماتے میں نے ان باتوں پر تجھ سے بیعت لے لی, لی. بھولا صحیح البخاری حدیث نمبر چار بیت میں آپ یہ عہد بھی عورتوں سے لیتے تھے کہ وہ نوحا نہیں کریں گی گرے چاک نہیں کریں گی سر کے بال نہیں نوچیں گی اور جاہلیت کی طرح بین نہیں کریں گی بوالے صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو بانوے و صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو سینتیس و سنن ابی داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکتیس اس بیعت میں نماز روزہ حج اور زکوٰۃ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے اس لیے کہ یہ ارکان دین اور شاعر اسلام ہونے کے اعتبار سے محتاج وضاحت نہیں آپ نے بطور خاص ان چیزوں کی بیعت لی جن کا عام ارتکاب عورتوں سے ہوتا تھا تاکہ وہ ارکان دین کی پابندی کے ساتھ ان چیزوں سے بھی اجتناب کریں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علماء ودعات اور وائزین حضرات اپنا زور خطابت اپنا زور خطابت ارکان دین ہی بیان کرنے میں صرف نہ کریں جو پہلے ہی واضح ہیں بلکہ ان خرابیوں اور رسموں کی بھی پرزور انداز میں تردید کیا کریں جو معاشرے میں عام ہے اور نماز روزے کے پابند حضرات بھی ان سے اجتناب نہیں کرتے پھر اس نے باز نے اس سے بعض نے یہود بعض نے منافقین اور بعض نے تمام کافر مراد لیے ہیں یہ آخری قول ہی زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس میں یہود و منافقین بھی آ جاتے ہیں علاوہ ازین سارے کفار ہی غضب الہی کے مستحق ہیں اس لیے مطلب یہ ہوگا کہ کسی بھی کافر سے دوستانہ تعلق مت رکھو جیسا کہ یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے پھر آخرت سے مایوس ہونے کا مطلب قیامت کے برپا ہونے سے انکار ہے اصحاب القبور قبروں میں مدفون لوگوں سے مایوس ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ آخرت میں دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے ایک دوسرے معنی اس کے یہ کیے گئے ہیں کہ قبروں میں مدفون کافر ہر قسم کی خیر سے ہر قسم کی خیر سے مایوس ہو گئے کیونکہ مر کر انہوں نے اپنے کفر کا انجام دیکھ لیا اب وہ خیر کی کیا توقع کیا توقع کر سکتے ہیں بحال تفسیر القبری سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے صورت المتحنہ اور شروع ہوتی ہے صورت الصف تو صورت الصف ایک مدنی صورت ہے اس کے آیات ہیں چودہ اور رکوع ہیں دو تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے سبح للہ ما فی وما فی الحکیم اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور وہ بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے يا ايها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ايمان والو تمو بعد کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں الله كبرمقتن عد تقولوا ما لا تفعلون اللہ کے ہاں بڑی ناراضی والی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کہ انہم بنيان مرسوس بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفے باندھے لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللہ اور جب موسا نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے ایزا کیوں دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں پھر جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے اور اللہ نافرمان فرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا وإذ قال, وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين اور عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب مطلب کی جو مجھ سے پہلے ہے اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں وہ میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ بولے یہ تو کھلا جادو ہے اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس کی شان نظول میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ آپس میں بیٹھے كہہ رہے تھے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے چاہیے تاکہ ان پر عمل کیا جا سکے لیکن آپ کے پاس جا كر پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں کر رہا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی بہوالے مسلد احمد پانچویں جلد صفحہ نمبر چار سو بانوے چار سو باوند و جامع عترملی حدیث نمبر تین ہزار تین سو نو پھر یہاں ندا اگرچہ عام ہے لیکن اصل خطاب ان مومنوں سے ہے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں احبالا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کا علم ہو جائے تو ہم انہیں کریں لیکن جب انہیں بعض پسندیدہ عمل بتلائے گئے تو سست ہو گئے اس لیے ایسے لوگوں کو توبیخ کی جا رہی ہے کہ خیر کی جو باتیں کہتے ہو کرتے کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں ہو جو بات منہ سے نکالتے ہو اسے پورا کیوں نہیں کرتے جو زبان سے کہتے ہو اس کی پاسداری کیوں نہیں کرتے تفصیل کے لیے تفسیر و قبری دیکھیے پھر یہ اسی کی مزید تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر سخت ناراض ہوتا ہے پھر یہ جہاد کا ایک انتہائی نیک عمل بتلایا گیا جو اللہ کو بہت محبوب ہے پھر یہ جانتے ہوئے بھی کہ حضرت موس علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں بنی اسرائیل انہیں اپنی زبان سے ایزا پہنچاتے تھے حتیٰ کہ ان کی طرف بعض جسمانی عیوب منسوب کرتے تھے دورہ حال یہ کہ وہ بیماری ان کے اندر نہیں تھی یا درآ حال یہ کہ وہ بیماری ان کے اندر نہیں تھی پھر یعنی علم کے باوجود حق سے اعراض کیا اور حق کے مقابلے میں باطل کو خیر کے مقابلے میں شر کو اور ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پر ان کے دلوں کو مستقل طور پر ہدایت سے پھیر دیا کیونکہ یہی سنت اللہ چلی آ رہی ہے یہی سنت اللہ چلی آ رہی ہے کفر و زلالت پر دوام و استمرار ہی دلوں پر مہر لگنے کا باعث ہوتا ہے پھر فس کفر اور ظلم اس کی طبیعت اور عادت بن جاتی ہے جس کو کوئی بدلنے پر قادر نہیں ہے اسی لیے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنی سنت کے مطابق گمراہ کیا ہوا ہے اب کون اسے ہدایت دے سکتا ہے جس سے اس طریقے سے اللہ نے گمراہ کیا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس لیے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ یہود آپ ہی کے ساتھ اس طرح نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کی تو ساری تاریخ ہی انبیاء کی تکذیب سے بھری پڑی ہے تورات کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں وہ وہی ہے جو تورات کی بھی دعوت ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو پیغمبر مجھ سے پہلے تورات لے کر آئے اور اب میں انجیل لے کر آیا ہوں ہم دونوں کا اصل ماخذ ایک ہی ہے اس لیے جس طرح تم موسا وہارون اور داود و سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائے مجھ پر بھی ایمان لاؤ اس لیے کہ میں تورات کی تصدیق کر رہا ہوں نہ کہ اس کی تردید و تقذیب پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ بہ وال عیس التفاثر مطلب میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مزداک ہوں احمد یہ اگر بیمانہ فاعل اسم تفضیل کا سیگا ہو تو معنی ہوں گے دوسرے تمام لوگوں سے اللہ کی زیادہ حمد کرنے والا اور اگر یہ بیمانہ اسم میں مفرول اس میں ہو تو معنی ہوں گے کہ آپ کی خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے جتنی تعریف آپ کی کی گئی اتنی کسی کی بھی نہیں کی گئی بھوالے تفسیر فتح القدیر پھر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ موجزات کو جادو سے تعبیر کیا جس طرح گزشتہ قومیں بھی اپنے پیغمبروں کو اسی طرح کہتی رہی ہیں بعض نے اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہیں اور قالو کا فعال کفار مکہ کو بنایا ہے پھر یعنی اللہ کی اولاد قرار دے دیا اللہ کی اولاد قرار دے دیا یعنی اللہ کی اولاد قرار دے یا جو جانور اس نے حرام قرار نہیں دیے ان کو حرام باور کرائے پھر جو تمام دینوں میں اشرف اور اعلیٰ ہے اس لیے جو شخص ایسا ہو اس کو کب یا زیب دیتا ہے اس لیے جو شخص ایسا ہو اس کو کب یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی پر بھی افطرا گڑھے جائے کہ اللہ پر افطرا باندھے پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں کہ جو تمام دینوں میں اشرف اور اعلیٰ ہے اس لیے جو شخص ایسا ہو اس کو کب یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی پر بھی افطراع گڑھے جائے کہ اللہ پر افطراع باندھے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ وہ ہی چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور مطلب دین اسلام اپنے منہوں سے بجھا دیں جبکہ اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے اگرچہ کافر نا پسند ہی کریں اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرق ناپسند ہی کریں بن ایم اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے تُؤمنون باللہ بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار من تحتها الانہار ومساکن طیبتا في جنات عدن ذالک الفوز العظيم وہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور پاکیزہ محلات میں جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہیں یہ ہے عظیم کامیابی قریبوں اور ایک اور نعمت جسے تم پسند کرتے ہو اللہ کی طرف سے مدد اور فتح قریب اور مومنوں کو بشارت دے دیجیے يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصرني الى الله قال الحواريون نحن انصر الله فامن تو اف تم امبنی اسرو علا فرتو اف تم فعدین فعدین فس بہ واحل اے ایمان والو تم اللہ سے تم اللہ کے مددگار ہو جاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے ہواریوں سے کہا تھا اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے ہواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے کفر کیا تو ہم نے لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے دشمنوں پر قوت دی تو وہ غالب آ گئے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف نور سے مراد قرآن یا اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دلائل و براہین ہیں منھ سے بجھادیں کا مطلب وہ تان و تشنی کی باتیں ہیں جو ان کے منہوں سے نکلتی تھیں پھر یعنی ان کو آفاق میں پھیلانے والا اور دوسرے تمام دینوں پر غالب کرنے والا ہے دلائل کے لحاظ سے یا مادی غلبے کے لحاظ سے یا دونوں لحاظ سے پھر یہ گزشتہ بات ہی کی تاکید ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے پھر دہرایا گیا ہے پھر تاہم یہ لا محالہ ہو کر رہے گا پھر اس عمل مطلب ایمان اور جہاد کو تجارت سے تعبیر کیا اس لیے کہ اس میں بھی انہیں اس میں بھی انہیں تجارت کی طرح ہی نفع ہوگا اور وہ نفع کیا ہے اور وہ نفع کیا ہے جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات اس سے بڑا نفع اور کیا ہوگا اس بایت کو اس بات کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا سور توبہ آت نمبر 111 اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا جنت کے بدلے میں کر لیا ہے پھر یعنی جب تم اس کی راہ میں لڑو گے اور اس کے دین کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہیں فتح و نصرت سے نوازے گا سر محمد آئے تم سات اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا من ينصره من ينصره ان عزیز سر حج آیت نمبر چالیس اور یقیناً اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا سب پر غالب ہے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اسے فتح قریب قرار دیا اور اس سے مراد فتح مکہ ہے اور بعض نے فارس و روم کی عظیم الشان سلطنتوں پر مسلمانوں کے غلبے کو اس کا مصداق قرار دیا ہے جو دور خلافت راشدہ میں مسلمانوں کو حاصل ہوا پھر جنت کی بھی مرنے کے بعد اور فتح و نصرت کی بھی دنیا میں بشرط یہ کہ اہل ایمان ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہیں سورہ آل عمران آیت ایک سو اور تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم مومن ہو آگے اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنے دین کی نصرت کی مزید ترغیب دے رہا ہے پھر تمام حالتوں میں اپنے اقوال و افعال کے ذریعے سے بھی اور جان و مال کے ذریعے سے بھی جب بھی جس وقت بھی اور جس حالت میں بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول تمہیں اللہ اور اس کا رسول اپنے دین کے لیے پکارے تو فوراً ان کی پکار پر لبیک لب کہو جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ہماریوں نے ان کی پکار پر لبیک لب کہا پھر یعنی ہم آپ کے اس دین کی دعوت و تبلیغ میں مددگار ہیں جس کی نشر و اشاعت کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج میں فرماتے کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکوں اس لیے کہ قریش مجھے فریضہ رسالت ادا نہیں کرنے دیتے حتیٰ کہ آپ کی اس پکار پر مدینہ کے اوس اور حضرت نے لبیک کہا آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیت کی اور آپ کی مددگار یا آپ کی مدد کا وعدہ کیا نیز آپ کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں چنانچہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وعدے کے مطابق انہوں نے آپ کی اور آپ کے تمام ساتھیوں کی پوری مدد کی حتیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ہی انصار رکھ دیا اور اب یہ ان کا علم بن گیا رضی اللہ اور بحوالے تفسیر ابن کثیر یہ یہود تھے جنہوں نے نبوت عیسیٰ ہی کا انکار نہیں کیا بلکہ ان پر اور ان کی ماں پر بہتان تراشی کی بعض کہتے ہیں کہ یہ اختلاف و تفرق اس وقت ہوا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ایک نے کہا کہ عیسیٰ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہی زمین پر ظہور فرمایا تھا اب وہ پھر آسمان پر چلا گیا ہے یہ فرقہ یاقوبیہ کہلاتا ہے نصطوریہ فرقے نے کہا کہ وہ ابن اللہ تھے باپ نے بیٹے کو آسمان پر بلا لیا ہے تیسرے فرقے نے کہا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے یہی فرقہ صحیح تھا پھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوز فرما کر ہم نے اسی آخری جماعت کی دوسرے باطل گروہوں کے مقابلے میں مدد کی چنانچہ یہ صحیح عقیدے کی حامل جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئی اور یوں ہم نے ان کو دلائل کے لحاظ سے بھی سب کافروں پر غلبہ عطا فرمایا اور قوت و سلطنت کے اعتبار سے بھی اس غلبے کا آخری ظہور اس وقت پھر ہوگا جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نزول ہوگا جیسا کہ اس نزول اور غلبے کی صراحت احادیث صحیحہ میں متواتر کے ساتھ یا تواتر کے ساتھ منقول ہے دیکھیے صورت النساء آیت نمبر ایک اور 160 کے ہواشیں سامعین کرام یہاں تک ختم ہوتی ہے صورت الصف اور اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے صورت الجمعہ